الافی بماف صحیح یہ وہ کتاب ہے اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل ہے احادیث کی تعداد تقریباً دو ہزار ہے اس کتاب کو کتاب کے مؤلف شیخ سال الشامی نے کئی مقاصد میں تقسیم کیا ہے پہلا مقصد ان احادیث پہ مشتمل ہے جن کا تعلق عقائد سے ہے عقیدہ سے ہے اس میں تین کتب ہیں پہلی کتاب کتاب الاسلامی الامان اور دوسری کتاب کا نام ہے کتاب الایمانی بالیوم الاخر اس دوسری کتاب میں کئی فصول ہیں اور پانچویں فصل ہے صفت الجنہ وہ بیانہ لہ جنت کے اوصاف اور اہل جنت کے بارے میں بیان اس فصل میں کئی ابواب ہیں اور آج ہم پانچواں باب شروع کریں گے باب صفت و الجنہ جنت کے خیموں کا بیان جنت کے خیموں کا وصف جنت کے خیموں کی حالت حدیث نمبر 98, 98, قاف، یعنی اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں اور امام مسلم بھی دونوں عن ابی ان صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من ابو سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ فرمایا یقیناً جنت میں مومن کے لیے یعنی ہر مومن کے لیے لقئی متن ایک خیمہ ہوگا مِن لُؤ واحدہ پورا خیمہ ایک موتی کا بنا ہوا ہوگا مجب وفا وہ موتی خولدار ہوگا یعنی کے اندر سے کھوکھلا ہوگا ایک موتی سے ہر مومن کے لیے جنت میں ایک بڑا خیمہ ہوگا جو اندر سے کھوکھلا ہوگا اس کی لمبائی ساٹھ میل ہوگی ایک میل نہیں ساٹھ میل نہیں لمبائی اس خیمے کی جو صرف ایک موتی سے بنا ہوا ہے للمؤمن لیا مومن کے لیے اس خیمے میں کئی گھر والے ہوں گے کئی اس کی بیویاں ہوں گی یقوف علیہ مومن ان کے پاس باری باری جائے گا باری باری ان کے ہاں چکر لگائے گا فلاح یار با گم ان میں سے کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکے گا آپ اندازہ کریں اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے جنت میں کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی چند ایک بتائی ہیں جو نہیں بتائی وہ بہت زیادہ ہے اور یہاں پہ دیکھیے کہ ہر مومن کے لیے جنت میں ایک خیمہ ہے اور یہ خیمہ ایک ہی موتی کا بنا ہوا ہے اور اور خیمے کی لمبائی کیا ہے ساٹھ میل اور اس خیمے میں مومن کی کئی بیویاں ہوں گی مسلم شریف کے الفاظ ہیں یہاں پہ اس خیمے کے ہر کونے میں اس کی کوئی بیوی ہوگی اور ان کے پاس باری باری جائے گا اور صورت حال یہ ہوگی خیمہ اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ ایک کنارے والے دوسرے کنارے والوں کو دیکھ نہیں سکیں گے اور ان کو ان کی وہاں پہ نگاہ نہیں پڑے گی تو یہ تھا باب جنت کے خیموں کا بیان اس سے کچھ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ جنت میں کتنے بڑے بڑے اور کتنے عظیم خیمے ہوں گے اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں جانے والوں میں سے بنائے اس کے بعد باب نمبر چھ باب نہر کو یہ باب ہے نہرے کوسر کے بارے میں آپ نے حوز تو سنا ہوگا اور آج آپ میں سے کئی لوگوں نے پہلی بار یہ رفظ سنا ہوگا نہر نبی علیہ علیم کو ایک حوض دیا جائے گا جس کا نام ہوگا حوض کو یہ کہاں ہوگا یہ میدان حشر میں ہوگا جہاں آپ کی امتی آپ کے پاس آئیں گے اور وہاں سے پانی پیئیں گے اور اس حوض کے اوساف ہم پڑھ چکے ہیں یہاں پہ بیان ہے نہر کوسر کا یعنی کہ جنت کے اندر ایک نہر ہوگی جس کا نام ہوگا نہر کا نام ہر اسی لیے ہے کہ اس میں جو پانی آ رہا ہوگا وہ جنت کی نہر نہ کوسر سے آ رہا ہوگا جنت سے دو پرنالے ہوں گے جن سے پانی اس حوض میں آ رہا ہوگا کوثر فوعلون کے وزن پہ یہ لفظ ہے جس کا معنی ہے خیر کثیر بہت زیادہ خیر اور جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جیسا کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ان نا آثر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے آپ کو کوثر دی ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کوثر سے مراد ہے خیر کثیر کہ اللہ نے آپ کو بڑی خیر دی ہے بڑی خیر دی ہے یہ الفاظ کن کے ہیں تو مراد ہے خیر کثیر جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد نہر کوثر ہے تو سعید بن جور نے بڑا عمدہ جواب دیا کہا کہ نہرے کوثر وہ اس کوثر کا حصہ ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے اللہ نے کہا کل کو کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر دی ہے اللہ نے حوضے کہ کو کوثر دیا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو نہر کوثر دی ہے کوثر کا میں نے بہت زیادہ خیر دی ہے تو اس میں ہر چیز آ جاتی ہے نبی علیہ السلاۃ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اسلام دین اسلام دیا یہ خیر کثیر ہے اللہ تعالی نے آپ کو نبی بنایا خیر کثیر ہے اللہ نے آپ کے قرآن نازل کیا خیر کثیر ہے اللہ تعالی آپ کو جنت میں مقام دے گا خیر کثیر ہے اللہ تعالی آپ کو مقام شفاعت پہ فیض کرے گا خیر کثیر ہے اللہ تعالی نے دنیا میں آپ کو بہت سی فتوحات دی خیر کثیر ہے اللہ نے آپ کو عظیم شان صحابہ دیے یہ خیر کثیر ہے تو اس لیے ان چیزوں میں کوئی تضاد نہیں ہوتا جبکہ وہ لوگ جن کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے یا ملحد قسم کے لوگ ہوتے ہیں بے دین قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے اسلام کے ایسے امور پہ اعتراض کرتے ہیں اور آج کل ملدین کے اعتراض بڑھ چکے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا میں جو چاہتا ہے گفتگو کرتا ہے اور جو چاہتا ہے جس کے خلاف بولنا چاہتا ہے بول سکتا ہے اللہ رب العزت ہمیں وہ الفاظ کہنے کی توفیق دے جو روزے قیامت ہمارے کام آئے اور برے الفاظ سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زبان کو محفوظ رکھے کا؟ کا کا 99, 99 کو کون ہیں امام بخاری عن رضی اللہ عنہ قال جناب انس ابن مالک سے روایت ہے وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی علیہ السلات وسلم کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا جب آپ کو چڑھا کر آسمانوں پہ پہنچایا گیا آسمانوں پہ لے جایا گیا یعنی کہ و کا کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں ان کے نبی علیہ کو سلام فرماتے ہیں بئی نما اصر جنا جب کہ میں جنت میں چلا جا رہا تھا ادا انا بنا ہرین اچانک میں ایک نہر پہ تھا <coughs> ہا قباب الدر المجوف اس نہر کے دونوں کنارے کیسے تھے قباب الدر المجوف خولدار خولدار موتیوں کے خیمے تھے قباب خبا کی جمع ہے اس کا معنی نے بھی ہو سکتا ہے خیمے بھی ہو سکتا ہے تو ہا فتح اس نہر کے دونوں کنارے کیسے تھے؟ خولدار موتیوں کے خیمے تھے قلتو میں نے کہا ماں یا جبریل اے جبریل یہ کیا ہے تو جبریل فرمانے لگے ہلکوسر یہ کوسر ہے اللہ دتا کرب کا جو آپ کے رب نے آپ کو دی ہے تو اسے پتا چلا انتہا کل کو جب ہم یہ عید پڑھیں گے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر دی ہے اور کوسر کا مینا ہے خیر کثیر تو اس میں سب سے پہلے جو چیز داخل ہوگی وہ نہر کوثر ہوگی کیونکہ یہ وہ تفسیر ہے کوثر کی جو خدا حدیث میں آ گئی ہے دبلیل کہہ رہے ہیں یہ وہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو دی ہے فیضا <تصفيق> <تصفيق> تو نبی علی صلح صلح فرماتے ہیں کہ اچانک اس کی مٹی یا اس کی خوشبو تیز کستوری تھی کیا مطلب ہے اس کا پہلے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس کی مٹی کس کی مٹی اس نہر کی اس کی مٹی یا اس کی خوشبو یہاں پہ لفظ کیا ہونا چاہیے مٹی ہونا چاہیے تین کا لفظ ہونا چاہیے تیب کا نہیں یہ اصل میں شک پڑا ہے کس کو اس حدیث کے آخرے میں لکھا ہوا شک کا حدبہ. امام بخاری نے اس حدیث کو دو اپنے استادوں سے لیا ہے ایک استاد کا نام ہے ہدبہ بن خالد اور ایک کا نام ہے ابو الولید تو ہتبا بن خالد جب اس حدیث کو روایت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یا میرے استاد نے حدیث بیان کرتے ہوئے لفظ بولا تھا تین کا مٹی کا, یا تیب کا خوشبو کا یعنی کہ میں بول گیا مٹی ہے اور یہی بات صحیح ہے تو پھر مانا کیا بنے گا کہ جبریل کہہ رہے ہیں کہ یہ کوسر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو دی ہے تو آپ فرماتے ہیں اچانک اس کی مٹی کیا تھی مس ازبر تیز قسم کی کستوری تھی ایسی کستوری جس سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی تھی ہلکی خوشبو نہیں تھی تو یہ حدیث کا اختتام ہوا اور آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ شک کا حضبہ کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس نہر کی مٹی یا خوشبو یہ شک کس کو پڑا ہے ہدبا بن خالد کو پڑا ہے جو امام بخاری کے استاد ہیں تو جنت کی اوساف ہم پڑھ رہے ہیں جنت کا بیان ہو رہا ہے تو جنت کی نہر کوثر کا بھی ہمیں علم ہو گیا اللہ رب العزت یہ نہر ہمیں دیکھنے کی توفیق دے اس کے بعد باب نمبر ساتھ باب ابواب الجنت و الجنت جنت کے دروازے اور اس کے درجات یہ پچھلی حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے اس سے عقیدے کے کئی مسائل معلوم ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کی معراج پہ ایمان لانا ہوگا کہ واقعی آپ کو آسمانوں پہ لے جایا گیا اور ہر آسمان پہ آپ کو لے جایا گیا جنت آپ کو دکھائی گئی جہنم آپ کو دکھائی گئی اور پھر جنت پہ بھی ایمان لانا ہوگا کہ جنت موجود ہے جنت کی اس نہر کوثر پہ بھی ایمان لانا ہوگا جبریل علیہ السلام پہ بھی ایمان لانا ہوگا تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کا جن کا عقیدہ رکھنا لہایٰ ضروری ہے تو اب ساتواں باپ کیا ابواب و درجات ہوا جنت کے دروازے اور جنت کے درجات حدیث نمبر کون سا ہے سو اور اسے روایت کرنے والے کون ہیں خاف یعنی کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے اس حدیث کے روایت کرنے پہ ان ابھی ہو رضی اللہ اللہ خیر جناب ابویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں دو چیزیں خرچ کرے زوجین کا میں نے کیا جوڑا میاں بیوی بی کو بھی زوجین کہتے ہیں کیونکہ وہ جوڑا ہوتے ہیں تو من انفق انفاقی جو دو چیزیں خرچ کرے فی سبھی اللہ کی راہ میں یعنی کہ اپنے مال میں سے کوئی بھی دو چیزیں اللہ کی راہ میں دے مثال کے طور پہ اللہ کی راہ میں دو گھوڑے دے دے دو گدے اللہ کی راہ میں دو اونٹ دے دے اللہ کی راہ میں دو بکریاں دے دے اللہ کی راہ میں دو گاڑیاں دے دے اللہ کی راہ میں دو موٹر سائیکلیں دے دے اللہ کی راہ میں اپنی زمین کے دو حصے دے دے, دے. تو جو بھی اللہ کی راہ میں دو چیزیں دے نور دیا من ابواب الجنہ اسے جنت کے دروازوں میں سے کسی نہ کسی دروازے سے پکارا جائے گا آواز دی جائے گی <تصفح> کیا آواز آئے گی یا آبد اللهی ہاد خیر کیا اللہ کے بندے خیر یہ خیر ہے یعنی کہ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ یہ دروازہ تمہارے لیے بہتر ہے امن کان امین من دون بابلا جو اہل سلاد میں سے ہوگا نماز پڑھنے والوں میں سے ہوگا دو عی امین باب اسلاتی اسے آواز دی جائے گی سلاد گیٹ سے نماز گیٹ سے امن کان امین اہل جہادی من, من بابل جہاد اور تو جہاد کرنے والوں میں سے ہوگا اسے جہاد گیٹ سے آواز دی جائے گی جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی امن خان امینسیامیان اور جو روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا اسے دعوت دی جائے گی ممبابل ریان جنت کے دروازے ریان سے ریان گیٹ سے ریان کسے کہتے ہیں سیرابی کو تو ریان گیٹ سرابی کا گیٹ چونکہ روزے دار اللہ کی وجہ سے دنیا میں پیاسے رہتے رہے اب انہیں اس گیٹ سے داخل کیا جائے گا جو شراب کر دینے والا ہے جس میں اندر جا کے وہ شراب ہو جائیں گے ان کی پیاس بجا دی جائے گی امن خانہ محل صدقہ دو صدقہ اور جو صدقہ خلاد کرنے والوں میں سے ہوگا اسے صدقہ گیٹ سے دعوت دی جائے گی وہاں سے پکارا جائے گا <coughs> یہاں پہ ایک سوال ابھرتا ہے حدیث مکمل کرنے سے پہلے پہلے کہ جن لوگوں کو نماز کے گیٹ سے بلایا جائے گا کیا وہ رودے نہیں رکھتے تھے اور جن کو رودے کے گیٹ سے پکارا جائے گا کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے تو یہ کیا معاملہ ہے جب کہا جا رہا ہے کہ جو نماز پڑھنے والوں میں سے ہوگا اسے نماز گیٹ سے داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد نفل نمازوں کا بہت زیادہ اہتمام کرتا تھا اس کی عبادات میں فرائض کا تو اہتمام کرتا ہی تھا لیکن جو اس کی نفلی عبادات تھیں ان میں نماز کا نفل نمازوں کا غلبات تھا اور جس کو بابر ریام سے دعوت دی جائے گی اور وہ کون ہوں گے روزہ دار تو روزہ دار تو سارے مسلمان ہیں تو مراد یہ ہے کہ جو فرد روزوں کے بعد نفر روزے کثرت سے رکھتا تھا اور اس کی عبادات اور نیک امال پہ نفری روزوں کا غلبہ تھا تو یہی صورتحال دیگر امور کی ہے اس کے بعد فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ انہوں نے کہا یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ سننے کے بعد ماں باپ آپ پہ قربان ہوا من من وہ شخص جسے ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے دعوت دی گئی تو اسے کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ اسے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے کسی اور گیٹ سے بھی دعوت دی جائے لیکن اس کے باوجود کیا کوئی ایسا ہوگا جسے جنت کے ان تمام دروازوں سے داخل ہونے کی دعوت دی جائے ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں کہ اگر جنت کے کسی ایک گیٹ سے کسی کو جنت میں داخل ہونے کی دعوت مل گئی تو دوسرے گیٹ سے دعوت ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مقصد ہے جنت میں داخل ہونا کسی ایک گیٹ سے دعوت مل جائے الحمدللہ اس کے باوجود جناب صدیق کہتے ہیں میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے جنت کے تمام دروازوں سے دعوت دی جائے گی پکارا جائے گا کہ آؤ داخل ہو جاؤ قال نعم تو نبی علی السلام نے فرمایا ہاں کوئی ایسا بھی ہوگا وہ ارجو انتقور ہوں <مِنهُم> اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے یعنی کہ وہ لوگ جن کو جنت کے کئی دروازوں سے سب دروازوں سے جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جا رہی ہوگی وہ کئی ایک ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی میں سے ہوں گے اس سے پتہ چلا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان کا ان کے مقام کا ان کی فضیلت کا اللہ تعالی ہمیں ان سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق دے بلکہ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کے سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق دے نے بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں کہ آپ کے بچوں کے دل انبیاء امبیا کلام علیم اور صحابہ کے کی محبت سے معمور ہوں وہ ان کو آئیڈیل سمجھتے ہوں ان پہ رشک کرتے ہوں ان جیسا بننے کا خواب دیکھتے ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ نے آخر میں سوال کیا کیا کوئی ایسا ہوگا جسے جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جا رہا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے شروع کے الفاظ جو اللہ کی راہ میں دو چیزیں خرچ کرے گا اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جا رہا ہوگا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سب دروازوں سے اگر اس سے مراد یہ ہوتی کہ سب دروازوں سے پکارا جا رہا ہوگا ابو بکر صدیق آخر میں یہ سوال نہ کرتے کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے تمام دروازوں سے پکارا جا رہا ہوگا تو باب کیا تھا جنت کے دروازے اور جنت کے دروازات اس حدیث سے میں پتا چلا کہ جنت کے کئی دروازے ہیں اور جنت کے ان دروازوں کے ناموں کا بھی علم ہوا باب نمبر آٹھ کیا باب ہے باب یہ ہے کہ اول الجنہ پہلا وہ گروہ جو جنت میں داخل ہوگا یعنی کہ یہ باپ ان کے بارے میں بارے میں ہے اس پہلے گروہ کے بارے میں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا حدیث نمبر ایک سو ایک اس کو رویت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں امام اسلم قال قال جناب جب حریرہ ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک پہلا گلو جو جنت میں داخل ہوگا وہ چودویں رات کے چاند کی شکل و سورت پہ ہوں گے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے چودویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے ان کے چہرے چودویں رات کے چاند کی طرح پیارے ہوں گے اور یہ پہلا گروہ کون سا ہوگا اس کی وضاحت مسلم شریف میں آتی ہے کہ آپ نے فرمایا وہ ستر ہزار لوگ ہوں گے وہ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا جن کے چہرے چوتھو رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے وہ ستر ہزار افراد پر مشتمل ہوں گے اور آپ سب جانتے ہوں گے کہ ستر ہزار افراد کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں, جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں کیوں جائیں گے کیا خوبی ہوگی اس کا تذکرہ آئندہ آدیش میں آ رہا ہے تو بہرحال جناب ابو رحرا نے یہ حدیث بیان کی ہے اور یہ کیوں بیان کی ہے یہ بھی بتا دوں جناب ابو رحرا کے سامنے گفتگو ہو رہی تھی اس مسئلے میں کہ جنت میں جانے والے زیادہ مرد ہوں گے کہ زیادہ عورتیں ہوں گی جناب ابو رحرا نے اس موقع پہ یہ حدیث بتائی اس لیے غور کی دیئے کہ جس مسئلے میں گفتگو ہو رہی تھی کیا اس مسئلے کا جواب اس حدیث میں موجود ہے تو جناب ابو رحرا نے حدیث بتائی کہ اللہ کے فرمایا جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا وہ لوگ جو ان کے بعد ہوں گے یعنی کہ جو ان کے بعد داخل ہوں گے وہ کیسے ہوں گے وہ آسمان میں سب سے زیادہ چمکنے والے ستارے کی شکل و صورت پہ ہوں گے یعنی کہ چہروں کی روشنی کے لحاظ سے چہروں کی چمک اور دمک کے لحاظ سے دوسرا پہلا گروہ ان کے چہرے چودویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں دوسرا گروہ ان کے چہرے کیسے چمک رہے ہیں آسمان میں جو ستارہ سب سے زیادہ چمکنے والا ہو اس کی طرح ان کے چہرے ہوں گے ستارے کی طرح چہرے کس لحاظ سے ہوں گے چمک اور دمک کے لحاظ سے دروی چمکنے والا کوکب کا منع کہتا ستارہ لا ولا یہ لوگ جو جنت میں جائیں گے پیشاب نہیں کریں گے ان کو پیشاب کی حاجت نہیں ہوگی پیشاب سے پاک ہوں گے ولاقون اور پخانا وغیرہ بھی نہیں کریں گے ولاون اور تھوکیں گے بھی نہیں ان کو تھوک نہیں آئے گی ولا اور نہ ہی یہ ناک سنکیں گے ناک بھی صاف نہیں کریں گے نہ ناک صاف کرنے کی حادت ہوگی نہ تھوکنے کی حاجت ہوگی نہ پیشاب پخانا کرنے کی حاجت ہوگی ان تمام گندگیوں سے اہل جنت پاک صاف ہوں اور یہ سارے وہ امور ہیں جو انسان کے ساتھ ہیں دنیا میں پھر بھی کچھ لوگوں کو لوگ مشکل کشا حاجت روا سے آدم سمجھ لیتے ہیں جو اپنے آپ کو پشا پخانے سے پاک نہ رکھ سکے تھوک اور ناک کی غلازت سے پاک نہ رکھ سکے وہ مشکل کشاہ کیسے ہو گیا حاجت روا کیسے ہو گیا بلکہ یہاں پہ صورت حال یہ ہے کہ انسان مکمل ہی ان گندگیوں سے ہوتا ہے جسے پیشاب نہ آئے وہ علاج کرواتا ہے جسے پخانا نہ آئے وہ علاج کرواتا ہے جس کی تھوک کا مسئلہ ہو وہ بھی علاج کرواتا ہے جس کے ناک کا مسئلہ ہو زکام وغیرہ تو وہ بھی علاج کرواتا ہے امشا تمب ان لوگوں کی کنگیاں گولڈ کی ہوں گی سونے کی ہوں گی وہ المسک اور ان کا پسینہ کستوری ہوگا بدبو والا نہیں ہوگا بلکہ کستوری ہوگا وہ مجامل اور ان کی انگیٹیاں اس میں کیا ہوگا الوہ ہوگا الوہ کیا ہے النجوج یہ الانجوج ہے الانجوج کیا ہے عود قریبی خوشبو والی لکڑی آپ نے عود ہندی کا نام سنا ہوگا ہندوستان سے ایک بڑی مہنگی لکڑی ملتی ہے تھوڑی سی اس کی مقدار بڑی مہنگی ہوتی ہے اور سعودی اور عرب لوگ بڑے ذوق سے خریدتے ہیں اللہ نے ان کو مال بھی دیا ہے اور خوشبو وغیرہ کا ذوق بھی دیا ہے تو یہ وہ لکڑی خریدتے ہیں بڑی مہنگی ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں اودے ہندی ویسے یہ لکڑی اب تھا لینڈ وغیرہ سے بھی آتی ہے لیکن نام کیا بارہ ادے ہندی ہندوستان کی یہ لکڑی تو کوئی برتن لے لیا جاتا ہے اس برتن میں انگارے رکھ دیے جاتے ہیں انگاروں کے اوپر یہ لکڑی رکھ دی جاتی ہے یہ لکڑی آستہ آستہ جلتی ہے تو دھواں جو ہوتا ہے وہ خوشبو والا ہوتا ہے پورا گھر پوری مسجد خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے بلکہ آپ لوگوں نے مشرق نبی میں مسجد عام میں دیکھا ہوگا کہ اس لکڑی سے جب دھواں نکلتا ہے تو لوگ مسجد نبوی میں, مسجد میں لے کے پھر رہی ہوتے ہیں تاکہ ساری مسجد میں خوشبو پھیل جائے اور شمال کو, کو کرتے ہیں تاکہ یہ خوشبو ان کے کپڑوں میں ان کی داڑھی میں داخل ہو جائے تو یہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے اب وہ برتن جو ہے اس برتن کو کیا کہیں گے انگیٹھی تو کہا جا رہا ہے وہ مجام ان کی انگیٹیاں یا وہ چوہے جن میں وہ لکڑی رکھی گئی ہوگی تو ان کی انگیٹیاں ان کی انگیٹھیوں میں کیا جل رہا ہوگا ان کی انگیٹھیوں میں جل رہا ہوگا الوا ال کا نام دوسرا نام کیا ہے خوشبو والی کی لکڑی وہ والی لکڑی ہوں اور ان کی بیویاں جن کی جنتیوں کی کون ہوں گی الحر العین وہ موٹی موٹی آنکھوں والی ہورے ہوں گی الین آئینا کی جمع ہے عینا اس عورت کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں موٹی موٹی ہوں پیاری لگتی ہوں اور اس کی جمع ہے علی عین علی عین وہ عورتیں جن کی آنکھیں موٹی موٹی ہوں گی اور الحور ہورا کی جمع ہے ہورا اس گوری عورت کو کہتے ہیں جس کی آنکھوں میں جو سیاہی ہوتی ہے وہ انتہائی سیاہ ہو اور جو سفیدی ہوتی ہے وہ انتہائی سفید ہو <تصفح> تو جس کی آنکھ اس انداز سے ہوگی وہ لڑکی کتنی پیاری لگتی ہے یہ آپ سب جانتے ہیں تو فرمایا و اضوا جو کی بیویاں کیا ہوں گی الحر العین وہ ایسی حورے ہوں گی العین جن کی آنکھیں موٹی موٹی ہوں گی الٰا خلقِ رضو ل umaحد جنتی لوگ ایک ہی آدمی کی شکل و صورت پہ ہوں گے سب کی شکل و صورت ایک جیسی ہوں گی الٰا سورت ابیہم آدم وہ اپنے باپ آدم کی شکل و صورت پہ ہوں گے سب کی شکل و صورت ایک جیسی تو کیسی ہوگی اپنے باپ آدم علیہ السلام کی شکل و صورت پہ ہوں گے کیا مطلب ستون درعان فالسماء ان کی بلندی ان کا قدر ساٹھ ہاتھ کا ہوگا ساٹھ ہاتھ ان کا قد ہوگا یعنی کہ ساٹھ ہاتھ ہوں گے اوپر میں بلندی میں ان یعنی کے قد کے لحاظ سے وہ ساٹھ ساٹھ ہاتھ ہوں گے تو اس حدیث میں جنتیوں کے اساف بھی آئے ہیں جنت کی باتیں بھی آئی ہیں تو یہ احادیث مجھے اور آپ کو رغبت دیتی ہیں کہ ہم نیک مال کریں اللہ کو راضی کریں اللہ سے یہ نعمتیں پائیں جو ہمیشہ کی نعمتیں ہیں تیمی نعمتیں ہیں بجائے اس کے کہ دنیا نعمتوں کی خاطر ہم گناہوں کا ارتقاب کریں اور فرائض واجبات سے جان چھڑائیں نمازوں سے جان چھڑائیں روزوں سے جان چھڑائیں یہ مناسب نہیں ہے تو اس ادیث سے جناب ابو رحرا نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جنت میں عورتیں زیادہ ہوں گی مردوں کے مقابلے میں اور یہ بات صحیح ہے کیونکہ ایک ایک مرد کے پاس کئی ہو رہے ہوں گی اور کئی دنیاوی عورتیں ہوں گی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ عورتیں جنت میں بھی زیادہ ہوں گی جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جہنم میں بھی عورتیں میں نے زیادہ دیکھی ہیں اور کچھ علماء کے نام نے یہ مسئلہ واضح کیا ہے کہ شفاعت سے پہلے پہلے عورتیں جہنم میں بہت زیادہ ہوں گی لیکن شفاعت کے بعد کافی ساری عورتیں جہنت جنت میں پہنچ جائیں گی تو یہ تھا باپ آٹھواں کیا کہ جنت میں داخل ہونے والا پہلا گروہ اور ہم نے جان لیا کہ اس پہ گروہ کے, کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور یہ کتنے ہوں گے ستر ہزار ہوں گے اس کے بعد باپ نمبر نو باپ خل جنت الفن بغیر حساب جنت میں ستر ہزار لوگ بغیر کسی حساب کے داخل ہوں گے تو یہ ستر ہزار کون ہوں گے یہ وہی جن کا بھی تذکرہ ہوا ہے جو جنت میں داخل ہونے والا پہلا گروہ ہوگا جن کے چہرے چودویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے تو برل باپ کیا ہے کہ جنت میں ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے داخل ہوں گے ان عمران عمران سے روایت ہے عمران کون سے عمران بن حسین قال آل نبی, نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا دخل الجنة من امتی سبعون الفاً بغیر حساب جنت میں میری امت میں سے ستر ہزار لوگ بغیر کسی حساب کے داخل ہوں گے قالوا ومنہم یا رسول اللہ انہوں نے کہا ان کے صحابہ نام نے کہا وہ کون ہوں گے اللہ کے رسول یہ ستر ہزار خوش نصیب جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے یہ کون لوگ ہوں گے ان کے اوساف کیا ہوں گے ان کی خوبیاں کیا ہوں گی اعلیٰ تو آپ نے فرمایا ہوم الدین یہ وہ لوگ ہوں گے جو آگ سے داغنے کا علاج نہیں کرواتے ہوں گے نبی علی اللہ یہ قدیث میں فرماتے ہیں کہ جن چیزوں میں شفا ہے ان میں سے ایک سنگی ہے جس کو کپنگ کہتے ہیں آپ لوگ ہجامہ کہتے ہیں وہ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے نام لیا تھا کس کا آگ کے ساتھ داغنے کا اس میں بھی شفا ہے لیکن آپ نے کہا تھا وہ انہا امتی عنل لیکن میں اپنی امت کو داغنے کے علاج سے روک رہا ہوں اس لیے افضل یہ ہے کہ انسان یہ علاج اختیار نہ کرے جو ستر ہزار لوگ جنت میں جائیں گے وہ کئی ایسے امور سے بھی پرہیز کرتے ہوں گے جو جائز ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان ان سے بچ کر رہے تاکہ توحید کا اعلیٰ درجہ پا لیں توحید کی اعلیٰ شان اور مقام پا لیں یہاں پہ آپ نمان رہے ہیں کہ ان لوگوں کا پہلا وصف کیا ہوگا پہلی خوبی کیا ہوگی کہ لاق تون وہ داغنے والا علاج اختیار نہیں کرتے ہوں گے ولاسترکون اور وہ کسی سے دم کا مطالبہ بھی نہیں کرتے ہوں گے لفظ کیا ولاسترکون اس میں سین آئی ہے سین کا مانا ہوتا ہے کسی سے سوال کرنا مانگنا جیسا کہ ہم کہتے ہیں اور ہم تو ہی سے مدد مانگتے ہیں تو سین مانگنے کے معنی میں ہوتی ہے یہاں پہ کیا ولاسترکون وہ کسی سے یہ مطالبہ نہیں کرتے ہوں گے کہ مجھے دم کرو اس سے پتہ چلا کہ دم کروانا گرچے جائد ہے لیکن افضل یہ ہے کہ آپ کسی سے مطالبہ نہ کریں کہ وہ آپ کو دم کرے آپ خود اپنے آپ کو دم کریں آپ کی بیگم بچے آپ کو خود دم کریں آپ نے گھر میں ان کو تربیت دے رکھی ہو ماحول بنا رکھا ہو ان کو پتا ہو کہ جب بھی کوئی بیمار ہو جائے اس کو دم کرنا چاہیے یہ مسئلہ میں نے چند دن پہلے بھی بیان کیا تھا تو کسی بھائی کا سوال آیا تھا کہ ایک راکھی ہیں دم کرنے والے ہیں پاک و میں وہ دم کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے کہ جو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جی ستر ہزار لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کی ایک خوبی یہ ہوگی کہ کسی سے دم کا مطالبہ نہیں کرتے ہوں گے وہ کہتے ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ غیر شریع دم نہیں کرتے ہوں گے تو گزارش یہ ہے کہ یہ الفاظ بالکل وعدے ہیں وہ لا رقون کا لفظ کسی اور روایت میں آیا ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے لا خون وہ کسی سے دم کا مطالبہ نہیں کرتے ہوں گے دم جائد ہے نبی علیہ السلاۃ السلام کو جناب جبریل نے دم کیا آپ کو ام المن عائشہ رضی اللہ عنہ نے دم کیا تو دم کیا جائے لیکن دم کا مطالبہ کرنا یہ بھی جائد ہے لیکن اللہ اور ابسر چیز نہیں ہے وہ اعلیٰ اور اور صرف اپنے رب پہ توقل کرتے ہوں گے بھروسہ کرتے ہوں گے تو یہاں پہ ان لوگوں کے جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے کتنے وصاف آئے ہیں تین وہ علاج میں داغنائے, داغنے کے عمل کو اختیار نہیں کرتے ہوں گے کسی سے دم کا مطالبہ نہیں کرتے ہوں گے صرف اپنے رب پہ توقل کرتے ہوں گے چوتھا وصف یہاں پہ نہیں آیا وہ ایک اور روایت میں آیا ہے بخاری میں بھی آیا ہے مسلم میں بھی آیا ہے کہ ولا وہ کسی سے بد یا یا نہیں لیتے ہوں گے کسی انسان کو منوج جاننا کسی جانور کو منوست جاننا کسی آواز کو منوست جاننا کسی دن کو منوج جاننا کسی زمانے کو منوست جاننا یہ کام وہ نہیں کرتے ہوں تو جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے ان میں یہ چار خوبیاں ہوں گی ہمیں چاہیے کہ ہم بھی یہ خوبیاں اپنے آپ میں اور اپنی اولاد میں پیدا کریں فقام او کاشا تو اکاشا کھڑے ہو گئے فقال اکاشا بن محسن فقال آپ اللہ, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے صحابہ کرام کی تو ہی دیکھیے اکاشا بن محسن نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کرسل آپ تو مشکل خوشا ہیں حاجت روا ہیں غوث آزم ہیں میرا نام بھی آپ ان میں شامل کر دیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے بلکہ اکاشا کیا کہہ رہے ہیں اللہ رسول آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے ان میں شامل کر دے اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ کلام آپ کی دعا کو وسیلہ بنایا کرتے تھے آپ سے دعائیں کروایا کرتے تھے اور جب تک کوئی زندہ ہو اس کی دعا کو وسیلہ بنانا جائید ہے اس کے دعا کا مطالبہ کرنا جائد ہے کیونکہ وہ زندہ مطالبہ کر سکتی ہیں لیکن جب کوئی فوت ہو جائے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس سے کہنا آپ میرے لیے دعا کریں یہ اس کو پکارنا ہے اور قبر والے کو پکارنا دعا ہے اور دعا عبادت ہے یہ شرک ہو جائے گا یہ جائز نہیں ہے تو زندہ نبی سے کیا کہہ رہے ہو کاشا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ان میں شامل کر دے ان میں سے بنا دے خال انت منہم ہوم آپ نے فرمایا تم انہی میں سے ہے آپ نے خوشخبری دی کہ تم انہی میں سے ہو راوی کہتے ہیں مران بن حسین فقام ردن ایک اور آدمی کھڑا ہوا اس نے بھی کہا یا نبی اللہ اللہ کے نبی اللہ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی مجھے بھی انہی میں سے بنا دے قال تو آپ نے کہا سبق کبھی اکاشا کہ اکاشا تم پہ اس معاملے میں سبقت لے گیا ہے اکاشا اس معاملے میں تم سے آگے نکل گیا ہے یہ نبی علی سلات کا پیار ہے آپ کا اخلاق ہے نے یہ نہیں کہا ان میں سے نہیں ہے آپ نے اس کا دل نہیں توڑا یہ نہیں کہا میں تمہاری دعا نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ نے یہ دروازہ بند کر دیا کہ ایک کے بعد دوسرا کھڑا ہو پھر تیسرا کھڑا ہو پھر چوتھا کھڑا ہو یہ کہہ کر کہ آپ نے کہا کہ اکاشا تم پہ سبقت لے گیا ہے اکاشا تم پہ نمبر لے گیا ہے اس معاملے میں یہ وہ حدیث ہے جس کو کس نے روایت کیا امام مسلم نے ویسے یہ حدیث بخاری میں بھی ہے لیکن یہاں پہ راوی کون ہے عمران بن حسین عمران بن حسین کی روایت کہاں آئی ہے مسلم میں ورنہ یہ روایت کئی صحابہ بیان کی ہے اور کئی کتب میں آئی ہے امام احمد اور ابن ماجہ اس حدیث کو جب روایت کرتے ہیں بڑی اہم بات ہے اس کو نوٹ کیجئے گا تو وہاں پہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی علی اسات اسلم نے فرمایا کہ ستر ہزار لوگ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے اور ستر ہزار میں سے ہر ہزار کے ساتھ مزید ستر ہزار بھی جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب تو ستر ہزار وہ ہو گئے اور جب ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار مزید تو یہ کتنے ہو گئے انچاس لاکھ اللہ اکبر رب کی رحمت دیکھیے اللہ تعالی مجھے اور بھی آتا ہے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار جنت میں جائیں گے یعنی کہ انچاس لاکھ اور میرے رب کی تین لپیں ایک لپ کس کو کہتے ہیں دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہوں تو ایک لپ بنتی ہے تو نبی علیم فرما رہے ہیں اللہ تعالی کی تین لپیں جتنے لوگ اللہ کی تین لپوں میں آ جائیں گے وہ بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ خوبیاں اپنے آپ میں پیدا کریں دیکھیں بغیر حساب کتاب کے جانے والے کتنے عظیم لوگ ہیں وہ کسی سے یہ بھی نہیں کہتے کہ مجھے دم کرو وہ اپنے جسم کو آگ سے داغتے نہیں ہوں گے علاج کے طور پہ صرف اللہ پہ توقع کرتے ہوں گے بشگونی نہیں لیتے ہوں گے اور یہاں پہ تو صورت حال یہ ہے کہ جناب والا ہر دوسرے تیسرے مسلمان نے تاویز لڑکائے ہوئے ہیں کسی نہ کسی قبر پہ جا کے مانگنے والے بھی بہت سارے مسلمان ہیں اللہ رب العزت ان سب کو ہدایت دے اس کے بعد باب نمبر دس باب حاد نصف دسواں باب اس بارے میں ہے کہ یہ امت یعنی کہ نبی علی صلی اللہ علیہ السلام کی امت اہل جنت کا نصف ہوگی اہل جنت میں سے آدھے کون ہوں گے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہوں گے حدیث نمبر 103 سو اسے روایت کرنے والے کون ہیں امام بخاری بھی امام مسلم بھی بن مسعود قال قلنا عن صلی اللہ علیہ وسلم فی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فیق ابن ایک خیمہ میں تھے فقال تو آپ نے فرمایا رادیمل جنت کا چوتھائی ہوگے جنت اہل جنت میں چوتھائی میری امت کے لوگ ہوں گے کیا تم اس بات پہ ہو؟ بن ہوسود کہتے ہیں ہم نے کہا بالکل ہم راضی ہیں ایک چوتھائی ہم ہوں تو اور کیا چاہیے کیا تم اس بات پہ راضی ہو کیا تم یہ بات پسند ہے کہ تم اہل جنت کا ایک تہائی ہو پہلے کہا تھا اہل جنت کے کتنا چتھائی یعنی کہ سو میں سے پچیس آپ کی امت کے لوگ ہوں گے آپ کہا تہائی یعنی کہ سو میں سے تینتیس تھرٹی تھری سے بھی کچھ زیادہ آپ کی امت کے لوگ ہوں گے ہم ہم نے کہا جی بالکل ہم راضی ہیں تو تیسری بار آپ نے کہا شطر کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ تم اہل جنت کا نصف ہو یعنی کہ سو میں سے پچاس ہم ہم نے کہا ہاں ہم راضی ہیں بالکل راضی ہیں قالا تو آپ نے فرمایا نفس محمد اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان چار پانچ لفظوں میں بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہاتھوں پہ ایمان اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کی ہاتھوں میں میری جان ہے دوسرے نمبر پہ پتہ چلا کہ قسم اللہ کے رسول کی نہیں اٹھانی قسم اللہ تعالی کی اٹھانی ہے اللہ کے رسول یہ نہیں کہہ رہے کہ میری جان کی قسم میری زلفوں کی قسم اور میرے نالین کی قسم میری داڑھی کے بالوں کی قسم نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے ان نیل یقیناً میں امید کرتا ہوں ان و نصف اہل جنا کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں آدھے لوگ میری امت کے ہوں گے یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے کیا کہا تھا ایک چوتھائی پھر آپ نے کہا ایک تہائی پھر آپ نے کہا نسب تو کیا آپ کی باتوں میں تضاد ہے اگر کوئی ملد ہوگا بے دین ہوگا نبی علیہ السلام کی توہین کرنے والا ہوگا وہ کہے گا لودی تو تضاد ہے اور جس کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے انداز کون سا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی باپ گھر میں اپنے بچوں کو خوشخبری دے کہ آج میں آپ لوگوں کو پچیس پچیس ریال انعام کے طور پہ دوں گا کیا تم رادی ہو بچے کہیں بالکل پھر وہ کہے کہ کیا تم اس بات پہ رادی ہو کہ میں تمہیں تینتیس تینتیس ریال بطور انعام دوں گا وہ کہیں گے بالکل پھر وہ کہے کیا کہ تم اس بات پہ ہو کہ میں تمہیں پچاس پچاس ریال دوں وہ کہیں گے بالکل تو ان باتوں کو تذار نہیں کہا جاتا بلکہ یہ بات کرنے والے کی خوبی ہے کہ دوسروں کے دلوں میں خوشی کیسے داخل کرنی ہے پہلے کہا ایک چوتھائی پھر کہا ایک تہائی پھر کہا آدھے تو اس سے مسلمانوں کے کی خوشی میں بار بار اضافہ ہوتا رہا وزار آپ نے فرمایا اور یہ اس لیے یعنی کہ اہل جنت میں سے آدھے ملومت کے ہوں گے کیوں ودارک اور یہ اس لیے کہ ان لا انسان وہ جان داخل ہوگی جو مسلمان ہوگی تو جنت میں کوئی بھی کافر داخل نہیں ہو سکتا تو آج کل کے یہودی اور عیسائی کیا جنت میں داخل ہو سکتے ہیں نہیں کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہیں جو موسا علیہ السلام کے زمانے میں ان کے پیروکار تھے ان, ان کا کلمہ پڑا تھا وہ اس زمانے کے مسلمان تھے وہ داخل ہوں گے انشاءاللہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے جنہوں نے ان کا کلمہ پڑھا ان کے پیروکار بنے اور نیک نیکمال کرتے رہے وہ مسلمان ہیں تو امید ہے کہ وہ داخل ہوں گے لیکن آج کے یہودی اور عیسائی کافر ہیں مسلمان نہیں ہے ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھنا جنت میں داخل ہونے کے لحاظ سے جیسا کہ کئی سکالر قسم کے لوگ رکھتے ہیں ہمارے لوگ بھی عجیب ہیں جو انگلش کے چار الفاظ بولے اور میٹھی میٹھی باتیں کرے باتیں کرے کہتے ہیں یہ ہے سکالر اور مولوی بچارے یہ مدرسوں کے ان کو کیا پتا حالانکہ جو عالم دین مدرسے کا ہوتا ہے اس کے پاس پختہ علم ہوتا ہے تو اس لیے اس قادر قسم کے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہودی بھی جنت میں داخل ہو جائے آج کل آج کل کا عیسائی بھی داخل ہو جائے لیکن یہاں پہ اللہ کے ہیں جنت میں نہیں کوئی داخل ہوگا مگر جو کون ہوگا جو مسلمان انسان ہوگا اور تم نہیں ہو اہل شرک کے مقابلے میں مگر ایسے ہی جیسے ایک سفید بال ہو سیاہ بیل کی جلد میں کافر اتنے زیادہ جیسے سیاہ بیل کے بال سیاہ بال اور اس سیاہ بیل کے جلد میں ایک بال سفید ہو تو یہ صورتحال ہے مسلمانوں کی کافروں کے مقابلے میں آپ اندازہ کریں کافر کتنے زیادہ ہیں اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں. مختلف ممالک پہ نگاہ ڈالیں میں نام نہیں لینا چاہتا آپ کو پتا چلے گا مسلمان بہت کم ہیں کافر بہت زیادہ ہیں تو نبی علی بتا رہے ہیں کہ تم اہل کے مقابلے میں نہیں ہو مگر ایسے جیسے ایک سفید بال ہو سیاہ بیل کی جلد میں یا ایک سیاہ بال ہو سرخ بیل کی جلد میں ان کے مسلمان بہت کم ہیں تو ان مسلمانوں میں جو جنت میں جائیں گے آدھے کون ہوں گے آپ کی امت کے لوگ ہوں گے اور آپ کی امت ہی سب سے بڑی ہوگی نبی علی السلاۃسلام یہ غیبی باتیں بتا رہے ہیں اور ہم آپ کو اللہ کر رسول مانتے ہیں آپ کی بتائی ہوئی ایک ایک بات پہ ہمیں یقین ہے جنت کے اوپر یقین اور جنت میں صرف مسلمان داخل ہوں گے آپ کے اس بتائے ہوئے اصول اور ضابطے پہ بھی ہمیں یقین ان تمام باتوں پہ ہمیں یقین ہے ولیمس <الْحَمْد> اس کے بعد باب نمبر کون سا ہے گیارہ کیا باب ہے باب احد الغرف یہ باب ہے جنت میں بالائی منزل والوں کے بارے میں یہ باب ہے ان لوگوں کے بارے میں جو جنت میں اونچے درجات میں ہوں گے اوپر ہوں گے حدیث نمبر ایک سو چار قاف اس کو روایت بھی اور امام اسلم عن صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اہل اپنے آپ اوپر بالائی منزل والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم دیکھتے ہو کسی چم اس چمکتے ہوئے ستارے کو جو مشرق یا مغرب والے آسمان کے کنارے میں باقی رہ جاتا ہے سارے ستارے غروب ہو چکے ہیں فجر طلوع ہو گئی ہے پھر بھی کوئی نہ کوئی چمکدار ستارہ موجود ہوتا ہے اب یہ چمکدار ستارہ بہت زیادہ چمکدار ہوگا تو نظر آئے گا کیونکہ روشنی ہو چکی ہے ورنہ نظر نہیں آئے گا تو آپ فرما رہے ہیں کہ اہل جنت اپنے اوپر بلائی منظر والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم دیکھتے ہو آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے میں باقی رہ جانے والے چمکتے ہوئے ستارے کو ایسا کیوں ہوگا یہ جنت والے اوپر والوں کو اس طرح کیوں دیکھیں گے لطفا دلی ماں اس فضیلت کے فرق کی وجہ سے جو ان کے درمیان ہوگا ان کے دونوں کے درجات میں فرق ہوگا اس لیے نیچے والے رشک مری نگاہوں سے اوپر والوں کو دیکھ رہے ہوں گے قالوا یا رسول اللہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کل کا مناظر یہ بالائی منزلیں جو ہوں گی جو اوپر والے جو درجے ہوں گے یہ تو انبیاء بیا کرام کے مقامات ہوں گے لا یہاں نہیں پہنچ سکے گا غیرهم ان کا غیر ان کے علاوہ اور تو نہیں پہنچ سکے گا آپ نے کہا کیوں نہیں نبیوں کے علاوہ بھی کئی لوگ پہنچیں گے یہاں پہ کون فرمایا قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ لوگ پہنچیں گے ان درجات تک آمنو بلّا جو اللہ پہ ایمان لے آئے وہ سد المرسدین اور جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی اب سارے جنتی اللہ پہ ایمان لانے والے ہوں گے سارے جنتی تمام رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے تو پھر درجات میں فرق کیوں ہے فرمایا یہ جو اوپر والے ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ پہ ایمان لانے کا حق ادا کر دیا اور اللہ کے رسولوں پہ بھی ایمان لانے کا ان کی تصدیق کرنے کا حق ادا کرنے اور خصوصاً امت محمدیہ کے لوگ جو تمام رسولوں پہ ایمان لے کر آئے ہیں کیونکہ آخری نبی وہ ہیں جو امت محمدیہ کی طرف آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام رسولوں پہ ایمان لانے کا دعویٰ کون کر سکتے ہیں امت محمدیہ کے لوگ تو بہرحال اس سے پتا چلا ان کے بارے میں جو جنت کے بالائی منزلوں میں ہوں گے کون ہوں گے انبیاء کے نام اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی اور ایمان لانے کا اور تصدیق کرنے کا حق ادا کر دیا اس کے بعد باب نمبر کون سا ہے بارہ باب تسبیح ہو الجنہ یہ باب کس بارے میں ہے اہل جنت کی تسبیح کرنے کے بارے میں کہ اہل جنت جنت میں اللہ کی تسبیح کے ترانے پڑھیں گے اللہ کی سبحان اللہ کہیں گے اللہ کی پاکیزگی بیان کریں گے حدیث نمبر 105 میم یہ کہ اس کو روایت کرنے والے کون ہے صرف امام مسلم انجاب ابن عبداللہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یا اکلو اہل الجنت فیہا ویشربون اہل جنت جنت میں کھائیں گے اور پییں گے وَلَا يَتَغَوَّطُونَ اور پخانہ نہیں کریں گے وَلَا يَمْتَخِطُونَ اور ناک نہیں سنکیں گے وَلَا يَبُولُونَ اور پیشاب نہیں کریں گے وَلَاكِنْ تَعَامُهُمْ دَاكَ جُشَاء لیکن پھر ان کا کھانا کیا کیا بنے گا کھانا کھائیں گے کھانا کھائیں گے کھانا نہیں کریں گے تو کیا بنے گا فرمایا فرما والا لیکن ان کا جو کھانا ہے اس کا کیا بنے گا ذا کا جو وہ ایک ڈکار ہوگا مسکی جو کستوری کی طرح ہوگا یعنی کستوری کا پسینہ آئے گا ڈکار آئے گا کستوری کا پسینہ آئے گا تو اس سے وہ سارا کھانا جو ہے وہ ہزم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو کھانا کیسے ہزم ہوگا جکار آنے سے اور کستوری کا پسینہ آنے سے انہیں اللہ کی تسبیح کا اور اللہ کی حمد و صنا کا الہام کیا جائے گا کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے اللہ کی حمد و سنا بیان کریں گے دنیا والا معاملہ نہیں ہوگا کہ ترغیب دی جا رہی ہے اور بندہ کبھی کرتا ہے کبھی پھر بھول جاتا ہے نہیں نہیں, نہیں. جنت میں کیا معاملہ ہوگا اللہ کی حمد و سنا بیان کریں گے تو ایسے جیسے انسان سانس لیتا ہے کیا جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہمیں سانس لینے کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے محنت کرنا پڑتی ہے نہیں ایسے ہی ان کے منہ سے اللہ کی ہمیں گے ان کے کسرت کی یہ بغیر اور ان کو اس سے مزہ آئے گا لذت محسوس کریں گے دنیا والا معاملہ نہیں ہوگا تو فرمایا تسبیح والے اللہ کی تصویر اور اللہ کی حمد کا الہام کیا جائے گا کما الحمون النفس جیسا کہ الہام کیا جائے گا سانس کا جیسے خود بخود وہ سانس لے رہے ہوں گے تکلیف کے بغیر مشقت کے بغیر ایسے ہی وہ اللہ کی تصویر بیان کر رہے ہوں گے اللہ کی حمد بیان کر رہے ہوں گے کسی تکلیف کے بغیر مشقت کے بغیر اس کے بعد باب نمبر تیرہ کیا باب ہے باب باپ نعیم اہل الجنہ تیرواں باب ہے اہل جنت کی نعمتوں کے ہمیشہ رہنے کے بارے میں یعنی کہ یہ آردھی نعمتیں نہیں ہوں گی حدیث نمبر ایک سو چھ ون زیرو سکس مین. اس کو روایت کرنے والے کون ہیں امام سعیدری صلی اللہ خال ابو سعید خدری اور جناب ابو رحرا دونوں رویت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا منادین ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کیا اعلان کرے گا کہ بے شک تمہارے لیے یہ ہے کہ تم تندرست رہو گے کبھی بھی تم بیمار نہیں ہوگے یہ جنتیوں کو جنت میں خوشخبری دی جا رہی ہے کیا کہ تم ہمیشہ تندرس رہو گے تم نے کبھی بھی بیمار نہیں ہونا تم آباد اور تمہارے لیے یہ بھی خوشخبری ہے تمہارے لیے یہ ہے کہ تم زندہ رہو گے تمہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی تم کبھی بھی نہیں مرو گے اس کے بعد کیا وَإنَّ لَكُمْ أَن فلا تم ابدا اور تمہارے لیے یہ بھی ہے کہ تم نوجوان رہو گے کبھی بھی تم بوڑھے نہیں ہوگے وہ ان لم انتم فلا تب اصو ابدا اور بے شک تمہارے لیے یہ بھی ہے کہ تم ہمیشہ نیمتوں میں رہو گے فلا تب ابدا تم کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوگے تمہارے اوپر کبھی بھی تنگی نہیں آئے گی فدالک عز تو یہ ہے اللہ رب العزت کا فرمان کہ وَلودو الجنہ بما تعملون اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے ان اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے تو آپ اس ادیس سے اندازہ کیجئے کہ دنیا کی نعمتوں کی آخرت کی نعمتوں کے سامنے میں کوئی حیثیت نہیں ہے یہاں پہ بیماریاں ہی بیماریاں ہیں مرنا ہی مرنا ہے بڑھاپے کا سامنا کرنا پڑے گا اگر لمبی عمر ملی تو اور نیمتے ہمیشہ نہیں رہتی کبھی خوشخبری مل رہی ہوتی ہے کبھی ٹینشن کبھی یہ بری خبر آ گئی کبھی یہ غم دینے والی خبر آ گئی اور جنت میں کیا ہے کہ تم ہمیشہ تندرست رہو گے کبھی بیمار نہیں ہونا ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی تم نے مرنا نہیں ہے ہمیشہ نوجوان رہو گے تمہارے اوپر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا اور ہمیشہ اللہ کی نعمتوں میں رہو گے کبھی تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں آئے گی تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں جنت کی نعمتوں کا اللہ رب العزت یہ نعمتیں پانے کی ہمیں توفیق بخشی <coughs> اس کے بعد باب نمبر کون سا ہے چودہ باپ من النار یہ باب ہے ان لوگوں کے بارے میں جو جہنم سے نکل آئیں گے کون سے خوش نصیب ہیں جنہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا 107, 107, یعنی روایت کرنے والے صرف امام بخاری ہیں عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے ویت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رویت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک قوم جہنم سے نکلے گی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا سے تو وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا نام رکھا جائے گا جہنمیین یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم سے جنت میں آئے ہیں یہ ان کا نام پڑ جائے گا اور اس نام سے انہوں کوئی تکلیف نہیں ہوگی کوئی پریشانی نہیں ہوگی بلکہ ان کے دل میں اللہ کے شکر کے جذبات پیدا ہوں گے کہ اللہ نے ہمیں جہنم سے بچایا ہے اور جنت میں اللہ تعالی لے کر آئے ہیں اور اس حدیث میں رد ہے کن کا موتضلا کا خارجی لوگوں کا یہ لوگ کبیرہ گناہ کا جس سے اتکاب ہو جائے اور توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جنت میں نہیں جا سکتا اور یہاں پہ اللہ کے نے فرمایا یہ جنت میں جائیں گے اور دوسرے نمبر پہ یہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کسی کی شفاعت سے کوئی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا جبکہ یہاں پہ صاف صاف آ گیا کہ نبی علیہ السلام کی شفاعت سے کئی جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں پہنچیں گے اور ان کا نام کیا ہوگا جہنمی نام ہوگا اس کے بعد حدیث نمبر 108 اس کو روایت کرنے والے کون ہیں امام بخاری بھی اور امام مسلم بھی ابو سعید خدری سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنوی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کس سے کہیں گے ایمان فخر جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کوئی ایمان ہے جس کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر ہے اس کو نکال لو ان کی جہنم کی آگ سے باہر نکال اسے بھی پتا چلا کہ کبیرا گناہوں کا جن سے ارتقاب ہو جائے گا ان میں سے کئی لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکال لیا جائے گا بلکہ جو بھی توحیدوں تو پر فوت ہوئے ہوں گے ایمان اور اسلام پہ جن کی آنکھ ہاں افر نہیں ہوگا ان کو بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے تو یہ جہنمی جہنم سے وہ جل چکے ہوں گے وہ آدو اور کوئلہ بن چکے ہوں گے فی الق نفی تو ان لوگوں کو زندگی کی نہر میں ڈال دیا جائے گا یعنی کہ اس میں ڈال دیا جائے گا جس نہر کی وجہ سے ان کو پوری زندگی ملے گی جسم ان کا ٹھیک ہو جائے گا فی ان کو ڈال دیا جائے گا فی نحر زندگی کی نہر میں کما تم بت ہم تو وہ جہنم کی آگ سے تو وہ ایسے اگیں گے تر و تازہ ہوں گے ایسے اگیں گے جیسے کہ گاس وغیرہ کا بیٹ اگتا ہے فی حمیل السیری سیلاب کے کوڑا کرکٹ میں سیلاب کی گاس پھونس میں سیلاب کی و خاشاک میں یعنی کہ سلاب کے اوپر جو کوڑا کرکٹ جمع ہو جاتا ہے گند جمع ہو جاتا ہے وہ گند پھر کسی نہ کسی جگہ ایک کنارے لگ جاتا ہے تو اگر اس گند میں گھاس کا کوئی بیج ہو کسی اور سبزی کا کوئی بیج ہو تو وہ جلدی سے اگائے گی ایک ہی دن میں اگائے گی تو ایسے یہ لوگ جو ہیں اگائیں گے ان کے ان کے جسم پہ ایسے ہی گوشت چڑھائے گا اور جلد ٹھیک ہو جائے گی اور ٹیم زیادہ نہیں لگے گا فِي تو وہ ایسے اگیں گے جیسے گاس کا بیج اگتا ہے سیلاب کے کوڑا کرکٹ کٹ میں اولا حمیت جا نبی علیہ السلام نے الفاظ کے استعمال کیے حمیت اس سیل کے کیا مطلب ہوتا ہے اس کا سیلاب کے بہاؤ میں جیسا کہ گاس کا بیج اگتا ہے سلاب کے پاؤں میں جی سلاب کا پانی جارہا اتر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم ترو کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے انہا تخرجو یہ گاس کا بیج جب اگتا ہے تو کیسے نکلتا ہے یہ نکلتا ہے سفرہ زرد رنگ کا ہوتا ہے ملتابیا لپٹا ہوا ہوتا ہے کیڑا میڑا ہوتا ہے یعنی کہ جیسے یہ گھاس کا بیج جلدی سے اگاتا ہے زرد رنگ کا ہوتا ہے دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہے تو ایسے ہی یہ لوگ جن کو جنم کی آگ سے نکالا جائے گا ایسے یہ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں گے ایسے جلدی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گنؤ کے ارتکاب کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے نکالا جائے گا بس یہ ہے کہ توحید کے اوپر ہوں اور کفر و شرک کا ارتکاب کرنے والے نہ ہوں لیکن کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے جہنم میں ڈالے جائیں گے پتہ نہیں کتنا عرصہ رہیں گے اس لیے انسان کوشش کرے کہ انسان کا شمار ان میں سے ہو جنہیں جہنم میں بالکل نہیں ڈالا جائے گا تاکہ ہم جہنم کی سختیوں سے اور آگ سے محفوظ رہ سکیں بچ سکیں اس کے بعد حدیث نمبر ایک سو نو ون زیرو نائن خواب اس کو روایت کرنے والے کون ہیں امام بخاری بھی امام مسلم بھی عبد اللہ بن النار بن سے الویت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں اچھی طرح جانتا ہوں جہنم والوں میں سے اسے جو جہنم سے سب سے آخر میں نکلنے والا ہوگا اور جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا ہوگا جو جنت میں داخل ہونے کے لحاظ سے سب سے آخر میں ہوگا کون ہوگا آپ فرماتے ہیں آگے پہلے آپ نے کہا میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا اور جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا اور میں ناجر ہوں گی جی وہ آدمی ہوگا یخرج من مینا تو جہنم سے نکلے گا ہب ون گھٹنوں کے بل گسڑتے ہوئے فیحول اللہ اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ فدخل الجنہ جنت میں داخل ہو جاؤ تو وہ جنت کے پاس آئے گا تو اسے یہ خیال لایا جائے گا اس کے ذہن میں یہ بات داخل کر دی جائے گی اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے گی ان مل کے جنت تو بھری ہوئی ہے وہاں تو کوئی جگہ نہیں ہے فیر جی واپس آئے گا تو کہے گا رب مل آ میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا ہے جن کے اس میں کوئی جگہ نہیں ہے فیقول اللہ تعالیٰ کہیں گے عید جاؤ فاتو خلیل جنت میں داخل ہو جاؤ بھیا وہ دوبارہ جنت کے پاس آئے گا فیخیل ال اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے گی انہا آ کہ یہ جنت تو بری ہوئی ہے تو واپس آئے گا, گا یا جنت کو پایا کیسے آ کہ وہ بری ہوئی ہے فیقول اللہ تعالیٰ کہیں گے جن جنت میں داخل ہو جاؤ مثلت دنیا وعشرت بے شک تمہارے لیے دنیا جیسی سلطنت ہے جتنی دنیا تھی اتنی باچا تمہیں مل رہی ہے وہ آشرت اور اس کے دس گناہ اور بھی مل رہی ہے اللہ تعالی اسے دنیا جتنی سلطنت دیں گے اور اس سلطنت سے دس گنا مزید بھی دیں گے او یا پھر کہا ان لک مثلہ عشرہ کی امثال دنیا کہ بیشک تمہارے لیے دنیا کے 10 گنا جتنا ہے فایقول تو आदमी کہے گا اتسخر مننی اللہ کیا تو میرا مذاق اڑاتا ہے مجھ سے مذاق کرتا ہے او تذاک مننی کیا تو میرے اوپر ہنستا ہے وانت الملك جبکہ تو بادشاہ ہے فلقد ریت رسول اللہ صلی وسلم تو میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا ظاہی کا آپ کھل کھلا کر ہن سے حتی بدت نواجدہو یہاں تک کہ آپ کی دارے نظر آنے لگی وَكَانَ کہا جاتا تھا کہ ذَٰلِكَ ادنا أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْدِلَةً کہ یہ آدمی جنت والوں میں سب سے ہلکا ہوگا مقام و مرتبہ کے لحاظ سے اندازہ کریں اللہ رب العزت کی جنت کی وسعت کا جو آدمی سب سے آخر میں داخل ہوگا جس کا مقام و مرتبہ سب سے ہلکا ہوگا اسے دنیا جتنی سلطنت ملی ہے بلکہ اسے دس گنا زیادہ ملی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ رب العزت کے خزانے کتنے زیادہ ہیں اور کتنے وسیع ہیں اس کے بعد حدیث بہت بڑی ہے اس لیے وہ آج ختم نہیں ہو سکے گی بلکہ میں کوشش کرتا ہوں اللہ کے نام لیتے ہیں حدیث نمبر 110 اسے روایت کرنے والے کون ہیں مین کے سے روایت ہے فرمایا جو جنت میں داخل ہوں گے ان میں سے جو آخری ہوگا رد یہ ایک آدمی ہوگا وَيَكْبُو رتنتن وہ کبھی چلے گا اور کبھی چہرے کے بل گرے گا چہرے کے گرے گا النار رتن اور اس کو کبھی آگ جلسا دے گی کبھی اس کو جنم کی آگ جلسا دے گی فَإِذَا مَا جاوہ تو جب بھی وہ اس کو کراس کرے گا کس کو جہنم کو یعنی کہ اس سے باہر نکلائے گا تو, تو اس کی طرف جان کر دیکھے گا کس کی طرف جہنم کی طرف فقال اور کہے گا تبارک اللذی بابرکت ہے وہ ذات اللذی نجانی من کی جس نے مجھے تجھ سے محفوظ رکھا تجھ سے بچا لیا یعنی ما من البتہ تحقیق اللہ نے مجھے ایک ایسی چیز دی ہے جو اللہ نے کسی کو نہیں دی نہ اوائل میں سے کسی کو نہ بعد میں آنے والے والوں میں سے کسی کو اس کے سامنے ایک درست کو زہر کیا جائے گا تو آدمی رب مجھے اس رفت کے قریب کر دے وَأشرب بس چاہیے کہ میں اس رفت کا سایہ لوں اور اس کے پانی میں سے پیوں فیخول اللہ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اگر تجھے یہ چیز دے دوں سے مطالبہ کرے گا غی اس کے غیر کا فیخول تو بندہ کہے گا لال نہیں یاربیہ میرے رب وہ اللہ سے معاہدہ کرے گا اللہ وہ اللہ سے اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کرے گا اور معذور جانے گا کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوگا سب وہ وہ چیزیں دیکھ رہا ہوگا کہ جن پہ صبر کرنے کی طاقت نہیں ہوگی جنت کی نعمتیں دیکھ کر صبر کرنا یہ ممکن نہیں ہوگا اس آدمی کے لیے تو اس لیے اللہ تعالی اس کو معذور جانیں گے فی الدنی تو اللہ تعالی اسے اس کے قریب کر دیں گے کس کے اس جنت کے درف کے فیصل بل تو وہ اس, کے اس کا سایہ حاصل کرے گا <مائیہ> اس کے پانی میں سے پیے گا <شجرہ> پھر اس کے سامنے ایک اور کو کیا جائے گا ہی احسن من یہ درخ پہلے درخ سے بہتر ہوگا کہ مجھے اس رخ کے قریب کر دے اشرب ابا تاکہ میں اس کے پانی میں سے پی سکوں اور اس کے سائے, اس کے سائے سے میں فائدہ سوال نہیں کروں گا مطالبہ پورا کر دے فیخل تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ کہ اپنا کیا تو نے مجھ سے یہ معاہدہ نہیں کیا تھا کہ تم مجھ سے اس کے علاوہ کا سوال نہیں کرے گا اس رف کا جو سوال کیا تھا اس کے علاوہ اللہ کہیں گے شاید کہ میں اگر تمہیں اس رفت کے قریب کر دوں تو تم مجھ سے اس کے غیر کا سوال کرو گے تمہارا مطالبہ اور نکل آئے گا اللہ تو وہ اللہ تعالی سے وعدہ کرے گا کہ وہ اللہ تعی سے اس کے غیر کا سوال نہیں کرے گا رب ہو یا رب اس کو معذور جانے گا لِأَنَّهُ يَرَا کیونکہ وہ, وہ دیکھ رہا ہوگا مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ جس پہ اس کے پاس صبر کرنے کی طاقت نہیں ہوگی فہدنی مِنْهَا اللہ تعالیٰ اسے اس کے قریب کر دیں گے فیصدہ وہ اس کے سائے میں سے سایہ حاصل کرے گا وہ اور اس کے پانی میں سے پیے گا جلنا. پھر اس کے کے گا جنت کے دروازے کے پاس من یہ درخت پہلے دو درختوں سے بہتر کہ اد مجھے اس درخت کے بھی قریب کر دے لیب دل تاکہ میں اس کے سایہ سے فائدہ اٹھا سکوں تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں وہ اشب بھی اور تاکہ میں اس کا پانی پی سکوں کا سوال نہیں کروں گا فیخولو. تو اللہ تعالیٰ کہے کہ یا بنا آدم اے آدم کے بیٹے علم تو آہدنی کیا تو نے مجھ سے یہ معاہدہ نہیں کیا تھا اللہ تسلیہ کہ تو مجھ سے اس کے غیر کا سوال نہیں کرے گا آلا بلا. وہ کہے گا کیوں نہیں یار رب ہسلہ یہ ہے اور میں سے اس کے غیر کا سوال نہیں کروں گا اور ورب اس کو معذور جانے گا صبر کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوگا وہ چیزیں جن کے معاملے میں اس کے پاس صبر نہیں ہوگا اللہ الدنی اسے اللہ سے قریب کریں گے فیدہ ادنا جب اللہ تعالیٰ کے قریب کریں گے وسوۃ تو وہ جنت کے لوگوں کی آوازیں سن رہا ہوگا خولو تو کہے گا ای ربی مجھے اس کے اندر داخل کر دیو تو اللہ تعالی کہیں کہ آدم آدم کے بیٹے ما من کا کیا تیرے مجھ سے سوال کرنے کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا تیرے مجھ سے مانگنے کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا کیا دنیا کیا تم اس بات پر رابی ہوتے ہو کہ میں تمہیں برابر مزید بھی کچھ دوں کہ مذاق اڑاتا ہے وہ انب العال جب کہ تو تمام جہانوں کا رب ہے ابن مسود کھلکھلا کر ہنسے لگے، علا مم مجھ سے تم یہ سوال نہیں کرو گے کہ کس وجہ سے میں ہنسا ہوں تو انہوں نے کہا ممت ہمیں بتائیں کہ آپ کس وجہ سے ہمیں تو نہیں پتا اسی طرح ہنسے تھے اللہ کے رسول علیہ السلط فقال رسول اللہ اسی طرح ہنسے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام یہ کون کہہ رہے ہیں رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے رب العالمین کب ہنسے ہیں کب ہنسیں گے رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے اس وقت ہی جب بندہ کہے گا کیا تم میرا مذاق اڑاتا ہے, رب جبکہ تو رب ہے؟ یعنی کہ مزاق تیرا مذاق نہیں اڑا رہا اشاقر لیکن میں اس چیز پہ جس کو میں چاہوں قادر ہوں جو میں چاہوں وہ میری قدرت میں ہے ایسا نہیں ہے کہ میں کچھ چاہوں اور میری طاقت میں نہ ہو میری قدرت میں نہ ہو ایسی بات نہیں ہے تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ اس آدمی کو کہاں سے نکالا گیا جہنم سے اور ہمارا باپ یہی ہے من النار وہ لوگ جہنم سے نکلیں گے تو یہ ان کے بارے میں ساری تفصیلات تھیں اللہ رب العزت ان چیزوں کو بطور عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق دے ان عادیث کو سمجھنے کی توفیق دے ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے